محم اللہ رحم الرحمن الرحمہ اللہ, الرحل اللہ محمد اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سکن علیہ السلام اور حضرت اور میردانی شہید میں موجود تمام بخار گرامین اور باقی سامعین سب سلام بارشلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب شکر آباد میں سے بابنکا درس نمبر چار آؤں کی مبارکہ نوتاج پہنچانے کی کوشش کرنا ہمارے کل والے درس میں جو ہے کوفو ہاں جی شادی کے موقع پر مراد لڑکا لڑکی میں کفو کو خاخ خیال رکھنا ہاں جی یہ سنت پہلو ہے بعض جو ہے کوہو کو چھوڑنا مغرب میں چل جاتی ہے تو اسی کوہو کی جو ہے صرطوں میں سے ایک کل آخر میں بتایا تھا وہ مینار ایفت ایفت جو ہے عام طور پر ہم لوگ پاک دامنے کے معنی میں لیتے ہیں لیکن اس سے مراد تمام اخلاق اقدار ہے ہاں جی اس کے جو صالح ہونا یعنی دوسرے الحاظ میں صالح ہونا سالح ہونا اور فاسق یہ دونوں پاس میں کوفون لے آپ نے بعد سرمایا لے سا کفون فلفاسق و لے سا کفون لے سالحات فاسق مہاراج جو ہے صالح لڑکی کا کفون ہی ہاں جی لڑکے شرابی کبابی تارک و سلاد اور دوسرے بہت سے ہلاکی پستوں کا شکار ہو اور وہ خاتون ایک چالن مالک ہو عبادت گزار ہاں جی تعلیم یافتہ باخندار بائمان تو یہ دونوں کو فون ہیں ہی. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فرماتے و امین حال ہو تو اسی کوفو کے صورتوں میں سے جس کو خیال رکھنا چاہیے پیشہ ہے فرماتے ہیں پیشے میں بھی ہم ہو تو آپس میں اختلاف رائے یا نارضگی کے مقام پر ایک جس کا پیشہ پس ہے اس کو انسان غصے میں کچھ برا بلا کہہ دیتے ہیں اس سے جسے کہ جذبات وغیرہ آتے ہیں اور غیر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں فرماتے ہیں و حرفت پیشہ بھی دونوں کا ایک ہو یا نزدیک ہو چونکہ لہانہ ہم ہمیں کیونکہ بعض پیشہ اخذ سورتب میں پس ہے باز دوسرے پیشے سے جیسے کل کناست کناسن یعنی جیسے خاکروپ ہاں جی اور حجامہ یعنی حجام یعنی خدمت الحمام یعنی ہجامہ کرنے والے اور خدمت الحمام حمام وغیرہ میں غسلانے میں جو ہے اس کی صفائی وفائی وغیرہ کا یار رہنے یہ مراد تھی یہ جو ہے حجامہ سے مراد جو ہے ہاں جی یہ نائی والا مراد تھی جن حجامہ نائی کے کام ہے کناسز مرد جاڑو دینے والا خدمت الحمام غسلانے کی صفائی وفائی وغیرہ کرنے کے جو ہے خدمت یہ تینوں پیشہ جو ہے فنس یہ دونوں پیشہ پس من حراست مضوعات مضوعات یعنی کھیتوں کے کھیتوں میں موجود پھلوں کی پھل فروٹ جو بھی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں جی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے والے کے مقابلے میں ہاں جی اور یہ ایک پیشہ جو ہے خاکرو اور جام اور گسانے کی ملازمت جو ہے یہ اس کے روز بہ آپس اس طرح براہ بہائی میں جانور جو جانور چلانے والا بیر بکڑیاں چلانے والا ان دونوں سے یعنی کھیتوں کی حفاظت کرنے والے اور جانور چلانے والے کے مقابلے میں جو ہے کناسا یعنی خاکروپ حجام اور غسلانے کی ملازمت کرنے والے کا جو پیشہ یہ پس ہے وہ اور یہ کھیت کھیتوں کی حفاظت کرنے والا اور جانور چلانے والا یعنی جسے الفاظ میں ہاں چرواہا یہ دونوں پیشہ احسو وہ میں یہ دونوں پس من الحقت ہاں یعنی ول حیاقاہ نے کیا ہے کپڑا بننے کا عمل جلہا کپڑا بننے کے عمل سے جو ہے اوبر کے دو پیشہ پس حیاقت کا پیشہ تھوڑا بالتر ہے ول حیاقت اور کپڑا بننے کا جو معاملہ پیشہ ہے ہنر ہے جی جلاہا جس کہا جاتا ہے یہ من الحت یہ درزی سے پس ہے درزی کا پیشہ جو ہے کپڑا بننے کے پیشے سے بالتر ہے تو کپڑا بنیا جلاہے کا عمل جو ہے پیشہ من الحتِ درجی سے پسے واحیہ اور خیاتت درجی کا پیشہ جو ہے یہ حرفہ پیشہ من ال و زراعتی و تجارت کرنے والے تاجر اور کھیتی باڑی کرنے والے شخص سے پسے زراعت پیشہ ہیں اس سے پسے وہمہ اور دو تجارت و زراعت کا پیشہ من العلمی علم سے تعلق رہنے والے پیشوں جیسے اساتذ تھے علماء ہیں ہاں جی لوگ ہیں جو بھی تعلیم میں شعبے سے تعلق رہنے والے لوگ ہیں کسی بھی تعلیمی شعبے سے ہاں جی وہ سب جو ہیں اب بہتر ہیں والقضا اور قاضی لوگ جج لوگ ہاں یہ دو گروہ بہتر ہیں تاجر اور زراعت پیشہ لوگوں سے تو علم اور قضا والے پیشے کے سے باقی لوگوں سے افضل ہو گیا تو اس طرح چونکہ ان میں رتبہ ہے مراتب ہے عرف میں ہاں جی تو اس مراتب کی وجہ سے جو ہے ذہنی جتنا ہم آہنگی ہوگا پیشہ دونوں کو جتنا ایک جیسا ہوگا ذہنی ہم آہنگی بھی بہتر ہوگا اور ایک دوسرے کی پیشہ کم ہونے سے اس کو کبھی انسان ہے ہاں جی جذباتی ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں اس کے پیشے کو بولتے ہیں اس کی اور تو اس وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے ایک جھگڑا اضافی ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بچنے میں دونوں کا پیشہ ایک ہو جانا دونوں کا علمی طور پر یا ہنر کے طور پر پیشے کا ایک ہو جانا جو ہے ایک جیسے ہونا یا قریب قریب ہونا بھی ہاں جی ذہنی ہمانگی میں بڑا مدد ملتا ہے لہٰذا یہ پیشوں کا جو ہے ہمانگی ہونا بھی جو ہے کفو میں آتی ہے پھر آخر یہ قہو کے بعد طالبان ہاتھوں کے آگے فرماتے ہیں وہ مال لیکن مال جو ہے فی اگر کسی کو مال حاصل ہو رہا ہے خود ان پیشوں میں سے کوئی نہیں لیکن کسی کو مال حاصل بنا نہ مکاصب الخاصی ستی پس پیشوں سے اگر کسی کو مال حاصل ہونا ہے تو اس کو لامت خلؤ الکفاتے اس کو کفو ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے ایک آدمی خود مثلا وہ درجی نہیں ہے ہاں جی اور خود جو ہے ہمام کی خدمت کرنے والا نہیں ہے اس طرح پس پیشوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. لیکن اس کو مثلا ایک بندہ اس کے گھر میں کرائے پر رہتے ہیں ہائی کے مثلاً خاکو اس کے گھر میں کرا رہتے ہیں یا, یا غذرانے اس کا کوئی کمرہ بنایا ہوا ہے کوئی دکان مثلاََ یا نعی شام بنایا ہوا ہے تو ادھر سے اس کو پیسہ آتے ہیں تو اس پیسے کو اس کی مقام منزلت سے اس کے کوفوں سے کوئی نہیں خود جو پیشہ عملہ جو پریکٹیکلی کام کرتے ہیں اس سے تعلق ہے ہاں وہ اس کے رتبے سے داخل ہے باقی پیسہ اور کسی پس رتبے سے پیسہ آتے ہیں اس کو خود وہ کام نہیں کرتے ہیں ہاں اور خود اس انار کا مالک نہیں ہے تو پھر اس کو اس کے جو ہے اس رتبے سے پھیفے سے کوئی تعلق نہیں تو عمل مال اگر مال فائن تا سل کسی کو حاصل ہو رہا ہے من المکا شب الحسی حدیف سے تو لامہ خل اللہ کوئی داخل نہیں اس کو پھلکا کھاتی کفو میں تو یہ صورتیں جو ہے کفو کی مختلف صورتیں آخر ہماتے ہیں وہ ان کا نم اگر آپ پہلے بھی کہا تھا اگر بندہ کوئی گناہ میں پڑھنے کا خوف نہیں ہے ہاں جی صبر کر سکتے ہیں اور تعلیمی طور پر بھی کوئی مسلحت نہیں ہے اس کی تعلیم جو صف ہونے والا تو وہ اپنے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈیں کوفو ڈھونڈیں نہ ہو سکے ہم ہاں آہنگی اور ذہنی طور پر ہاں جی کفو ڈھونڈیں تاکہ زندگی میں پرامن طریقے سے زندگی گزاریں تو المتیں وہ انکان مشتراً اور اگر جو ہے بے مجبور ہو ایک انسان گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے شادی کرنے میں دیر ہو جائیں تو ہما طی شرا تو جو بھی میسر ہو اس سے شادی کر لیں غلام یقن ممنون ہوئی شرح اور البتہ اسے شرح میں شادی کرنا ممنوع ہو جیسے کافر سے ہاں جی مشرق سے کافروں سے شادی کرنا شرن ممنوع ہے تو مشتر ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی لہذا اس طرح نہ ہو شریعت میں حرام نہ ہو ہاں جی تو پھر جو ہے بولو مخروص پیش رشتہ ہی کیوں نہ ہو مجبوری کے مقام پر وہاں جائز ہو جاتی ہیں ہاں جی تو یہ کفو کا جو مسئلہ ہے خوانہ نگرانی اس چیز پہ خاص طور پر توجہ دیا جائے اس میں جو چیز حادثی سے نوی کے روشنی میں جو چیز پیارے نبی نے رہنمائی فرمایا اور والدین سے فرماتے ہیں ہاں جی والدین سے فرماتے ہیں اللہ کی پیارے نوی اگر تمہارے گھر میں کوئی رشتے کے لیے پیغام آ جاتا ہے کسی لڑکے کی طرف سے ہاں جی آپ کے گھر میں یا بیٹے ہیں یا بہن اس کے لیے رشتے کے لیے آ جاتے ہیں فرماتے ہیں تو سورج میں آپ دیکھو اس کا اخلاق آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے اس کا کردار آپ کو پسند ہے اگر وہ آپ کو پتہ ہے یہ لڑکا جانتے ہیں اور اس کا اخلاق اس کا ایمان اس کا دین آپ کو پسند ہو پیرے نوی فرماتا ہے پھر اس رشتے کو رد نہیں کرو ہاں جی مال کی کمی کو بنیاد نہیں بناؤ فرماتے ہیں مال کی کمی کو بنیاد نہیں بناؤ اگر آپ کو اس کا اخلاق اس کے ایمان جو ہے ہاں جی اس کے چال چلن جو ہے اس کا دین آپ کو پسند ہو یہ تین چیزیں حادثہ پر گنانا ہے فرماتے ہیں تو پھر اس کو آپ جو ہیں اپنی بیٹی بہن جو بھی اس کو آنکھ میں دے دو فرماتے اس کے آپ میں دے دو فرماتی ہوں کہ اگر آپ ادھر جب یہ چار چیزیں جو اصل میں یار ہیں دین اصل معیار ہیں خیالات اصل معیار ہیں ہاں جی حیات ہوا نیک نیک ہونا اصل میں معیار ہیں یہ چیزیں اگر اس میں پائے جاتے ہیں پیر نے بھی فرماتے اور اگر ماں باپ ایسے رشتہ آ جائیں اور آپ کو پتہ بھی اس میں یہ ساری اچھی خوبیاں ہیں ہاں جی یہ خوبیاں لیکن آپ پھر بھی نہ دیں فرماتے ہیں بعد میں جو بھی فجنا ہوگا اس کا بلکہ پیمبر فرماتے ہیں پھر تو اس کے بعد بہت بڑا فتنہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا اس کا وہ ماں باپ خود ذمہ دار ہے یہ وارننگ جو ہے پیارے نبی نے اپنے حدیث میں فرمایا ہاں جی؟ پیارے نبی نے ایک اور حدیث فرمایا ہے جس میں آپ ماں باپ سے کہتے ہیں تم اپنی بیٹیاں جو ہیں صالح اور متقی شاذ کو دے دو ہاں جی تم اپنی بیٹیاں صالح اور متقی شخص کو دے دو آپ فرماتے ہیں اگر ان دونوں کا آپس میں بنا تو یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے پیار و محبت کی زندگی گزاریں گے اور خدا نسین میں کوئی ناچاکی ہوا تو یہ چونکہ یہ بندہ متخی ہے سالے ہیں تو یہ آپ کی بیٹی پر آپ کی بہن پر ظلم نہیں کرے گا اس کے تاغا ظلم کرنے سے روکے گا پیارے نبی نے یہ حادث بھی فرمایا ہے ہاں جی ہمیں جیسے ہمارے معاشروں میں اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ہر کسی کے رشتہ بیچتے ہیں ہاں جی جیسے آج کے ماحول میں جو رشتہ نہیں آتا ہے بول بھی بہت سی شکتیں ہوتی ہیں اور رشتہ اللہ تعالیٰ ضرور بیچتے ہیں لیکن ہم نے کچھ ایسی معیارات قائم کیا ہوا ہے جو کہ حقیقت میں اس میں یار کا شری نوتا نگاہ سے چندن اہمیت نہیں رکھتا ہاں جی چندن اہمیت نہیں رکھتا ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر جو ہے یکنم اور اس طرح جب وہ جو معیار جو ہم نے بنایا وہ نظر نہیں آتا ہے اللہ نے جس چیز کو معیار قرار دیا جوڑے میں اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. وہ پائے جانے کے باوجود تو اس کے نظر میں پھر جو ہے آپ رد کر دیتے ہیں سرکاری دفعہ رت ہونے کے بعد پھر رشتہ آنے میں تاخر ہو جاتی ہیں پھر والدین پریشان ہو جاتے ہیں تو آزان گرامی اب جب آپ کو ایک بندنے کی جو ہے اس کے اخلاق ایمان یہ چیزیں پسند ہو تو پھر ہمیں اس رشتے کو قبول کرنے چاہیے ہاں یہ تاریخ احادیث میں جو ہے کتاب صحیح کافی اصول کافی میں بھی ہے اور اخلاقی جو واقعات میں لکھا ہوا ہے تو احمد السلام کی دور میں ایک سابی تھا اس کا نام جو ہے وہ صاب صفہ میں سے تھا غریب آدمی تھا بہت غریب آدمی تھا ہاں اس کا نام جوبیر تھا عبداللہ بن جور ہاں جی جور تھا اس کے نام جو ہے اور وہ بہت غریب آدمی تھا ہاں جی میں عبد بن جور اور جو ہے دوسرا ایک خاتون تھا وہ عرب کے انصار کے جو ہے امیر خاندان میں سے تھے بڑے خاندانوں میں سے تھے ہاں جی اور وہ مالدہ لوگ تھا تو پیارے نبی نے ایک دن اس حابی سے کہا تم شادی کرنا نہیں چاہتے ہو تو ان کہا پیارے نبی کیوں نہیں چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میں ایسا بھی صوفہ میرے پاس کوئی مالدول گھر بار کچھ نہیں تو آپ نے فرمائی تم بتاؤ تم کرنا چاہتے ہو نہیں چاہتے کہا میں اللہ اللہ چاہتا تو پھر رسول اللہ نے اس زمانے میں شاید ایسا ہی تھا کسی کو بھیجنے کے خود کو بھیجتے تھے رسول اللہ نے اس بندے کو بھیجا عبداللہ بن نے جھوبیر کو ہاں جی اس انصار کے پاس بھیجا اس ذوالفا کے باپ کے پاس بھیجا تو وہ ان کے گھر میں گیا بیچارے کوئی غریب تھا تم بولنا شرم شرم کے مارے سر نیچے رکھ کر رکھا تو انہیں محسوس ہو گیا یہ کوئی اہم پیغام بتانے آیا پھر انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی طرف سے اہم پیغام لینے لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے سب کے سامنے بتاؤں یا گھر کے باپ کے الگ بتاؤں تو گھر والوں نے کہا سامنے بتاؤں ہمارا کوئی چیز نہیں تو اس نے پھر بتایا باپ سے جو ہے پیارے نوین ہے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ پیغام بتا دوں کہ آپ کی بیٹی جو ہے ظلمہ میرے آخت میں دیا جائے تو وہ اپنی جگہ پر حیران ہوا بھئی یہ تو غریب آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خاندانی طور پر بھی یہ ہم سے بہت نیچے ہیں اور ادھر جو ہے پیغمبر نے جو ہے جب پیغمبر کی طرف سے آیا تو یہ لوگ مشورہ پھر کیا, کیا کریں ہاں جی تو انہوں نے پھر عبد اللہ بن جوبیر سے کہا چلو ٹھیک ہے پھر آپ پیامبر کے آپ وہاں چلے جائیں ہم آ کے پیامبر سے پوچھیں گے اور پیامبر نے ایسا کہا ہے تو ہم دے دیں گے ہاں جی تو پھر آنے لگا تو اس اس بیٹی نے کہا دیکھو بامارفت خاتون تھی اس نے کہا کہی کہ ابا اب آپ آب جو عبداللہ کو یا میرا شاید جور ہی ہے اس کے نام جوبیر کو جو ہے یا عبداللہ بن جور نام میں ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کو آپ یہیں پر رکھ دیں آپ اس کو ہمارے گھر میں رکھ دیں آپ خود جا کے جو ہے پیار مر سے پوچھیں پوچھ کے آ جائیں تو باپ گیا باپ نے پوچھا نبی سے کہ اللہ نبی کہ آپ نے اس طرح جوویر کو ہمارے پاس بھیجا ہے عبداللہ نے جوویر کو آپ نے کہا ہاں میں نے بھیجا ہے پیارے نبی آپ کو پتہ ہے ہمارا خاندانی بہت تفاوت ہے آپ نے فون میں مجھے پتہ ہے خاندانی تفاو ہے لیکن جو ہے تمہاری بیٹی بھی بہت سالے ہیں ایماندار ہے مومنہ ہے یہ بندہ بھی جو ہے بہت سال ہے ایماندار ہے ان دونوں کا جو ہے روح بالکل ہماہ ہے ایمان کے زاویے سے لہٰذا میں نے اس کو رشتے کے لیے بھیجا ہے تو اس نے پھر باپ نے آ گھر میں بتایا بیٹی بھی خوش ہو گیا تو ان کا آپس میں اس طرح شادی ہوا اور چونکہ وہ غریب تھا تو باپ نے جو ہے وہ مالدہ لو تھا اس کے لیے گھر بھی بنا کے دے دیا تمام وسائل فراہم کر کے دے دیا تو اس طرح اللہ کو بنا دیتے جی حصاً آج جو مال کو ہم زیادہ مال کا ہونا اچھا نگری ہونا وہ بھی اچھا ہے اس کا مضمون نہیں کرتے وہ بھی ایک اچھا معیار ہے لیکن اسی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے ٹھیک ایک لڑکا ایوان ہے اخلاق ہے جراط ہے ہمت ہے باغات کرتے ہیں تو پھر مال اس کے مال اس کے ہاتھ کا میل ہے ہاں جی وہ جو مال کما سکتے ہیں آرام سے ہماری زندگی آرام سے ہمارے بیٹی کی گزار گزار سکتے ہیں وہ پھر کوئی مشکل نہیں اور خاص طور پر شادی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا فرمائے آیت میں اللہ نے فرمایا جو میں نے آپ لوگوں کو پرسنل تیل کیا تھا اللہ نے فرمائے و ان کیمہ من کم ہاں جی جو آخریات تھے تم لوگ جو اپنے اندر جو غیر شادی شدہ مت آیامہ مت عورت دونوں کو بولتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئے تو اپنے غیر شدہ مت عورتوں کا آپ میں شادی کراؤ ہاں جی وہ سالین مین باد و اما اور سال غلام اور لونیوں کو بھی یقن خورا دیکھو یہ قرآن وعدہ ہے اگر وہ غریب ہوں تو یغنی اللہ من فضل تعالیٰ ان کا اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا کیونکہ بے شاء اللہ تعالیٰ بڑے وہ والا اور جانے والا ہے اللہ نے سری وعدہ دے دیا لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرآن اس سری وعدے کے بعد جو ہمیں پھر مومن کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے تو اصل میں جو دیکھنا چاہیے اس کے اخلاق دیکھنا چاہیے دین دینا چاہیے ایمان دینا چاہیے ہاں تعلیم دینا چاہیے یہ چیزیں اہمیت رکھتے ہیں مال جو ہے انسان کی محنت کا پھل ہے انسان جب غیرد من ہوگا من ہوگا جو ساتھ سے ذمہ داری کرنے والا ہو تو یہ اس کے ہاتھ کا میل لے کر مال لیتے ہیں تو خیران گرامی جو ہے ہمیں اس, اس رشے کے جو انتخاب میں ہمیں جو جی چیز معیار ہے بنیادی دین کے دعوے سے وہ علم بے شک ہے علم ہے ایمان ہے اخلاق ہے ہاں جی دین ہے اچھے دین کے مالک ہونا تا ہوا چار سالے ہونا ان چیزوں کو ہم زیادہ اور اچھے خاندان کو انہیں اس کو معیار بنائیں ہاں صرف مالک کو معیار نہ بنائیں